فی ونبل نے شراد فرمایا حب الحمد احبو آپ جانتے ہیں اس میں تفصیل کا سیوا ہے جس کا زیادہ پسندیدہ جب بھی اس میں سچ بولنے والا ہو زیادہ سننے والا زیادہ جاننے والا بہرحال پسندیدہ المال عمل کی جمع ہے انسان کے عام اللہ تبارک وطالعہ کے ادبما ادوام و دواؤں سے ہے جیسے عام اردو کے اندر بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس کام میں مداومت اختیار کرتا ہے ہمیشہ ہی اختیار کرتا ہے تو وہی دوام سے دوام اور استمرا اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ تو ادب ماؤں سے ادوام کہ جو ہمیشہ دواؤں کہتے ہیں استمرار کو ہمیشگی کو تو اب وہاں پھر اس میں تفصیل کا سل رہے ہیں کہ زیادہ ہی ان یا فل اس کا معنی ہوتے ہیں کم ہونا خلیل سے خلیب اور کثیر خلیل تھوڑے کو کہتے ہیں کثیر زیادہ کو کہتے ہیں قل فعل فعل ماضی ہے حدیث کی عبارت اور ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ادب وہ ہیں جو ہمیشہ ادب جو ہمیشہ ہوں کل اگرچہ کم و ان کل اگرچہ کم تو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو ہمیشہ اگر اگرچہ وہ کم احب المل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال ادب وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں و ان سے کم کیا مطلب ہے حقیث مبارکہ کا ایک صوفی صاحب ہیں ایک دن یا صوفی صاحبہ نے ان کو جوش و عبادت لاحق ہوا جس کی بنا پر وہ رات بھر جاتے رہے رات بھر نقلیں پڑی ذکر و وسکار میں مشغول رہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی صبح و فجر کی نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد نیند کا غلبہ اس قدر ہوا کہ سو سوئے اور جب آنکھ کھلی تو اگلے دن کی بھی صبح روشن ہو رہی تھی اگلے دن کی بھی صبح روشن ہو رہی تھی اگر آفتابار صرف اور صرف فرائض بھی ادا کرتے رہے اور ان کے ساتھ ایک اور صوفیہ صاحبہ یسوخی صاحب ہیں کہ جنہوں نے مغرب کی نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ چھ رکھتے نوافل پڑھ لیے عشاء کی نماز کے بعد دو سے چار رکھ نوافل پڑھے اس کے بعد مطر کی نماز پڑھی آرام سے سو گئے سرخوں کو صبح صادق سے کچھ پہلے اٹھے تو کی نماز پڑھی اور یہ ان کا ہمیشہ سے معمول رہ گیا ہو روزانہ کے اعتبار سے ایسا کرتے ہوں تو یقین جانیے کہ وہ شخص جو دو یا چار بچے نفل پڑھنے والا وہ اس شخص سے جس نے رات بھر نقلیں پڑھی لیکن ہفتے میں ایک ہی بار پڑی ہزار بچے ہیں مطلب اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل بھی وہی ہے کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو دو رقط نوافل ہے لیکن ہمیشہ ہی ہے اس پر مداومت ہے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک رات میں سو رکھتے نقل پڑھ لی جائے اور پھر مہینوں مہینوں سالوں سال پتہ ہی نہ ہو کہ نفل بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ ایک دن میں اور دو دن میں تو صبح و شام اس سے اخبار اور تصویر چلتی رہی اور پھر اس کے بعد تصویر ہی غائب ہو گئی معلوم بھی نہیں ہے کہ تصویرات بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑے اعمال رکھیں اپنی زندگی میں لیکن وہ ہمیشہ ہونے چاہیے آپ کی پرانے مجید کی تلاوت ہمیشہ ہونی چاہیے بھلے وہ تھوڑی اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی ایسا معمول بنا لیجئے جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہی اختیار کیے ہوئے آپ پرانے مجید کی تلاوت روزانہ کے اعتبار سے رکھیں آپ تصویرات روزانہ کے اعتبار سے کریں آپ نوافل ہر نماز کے ساتھ ایک اپنی ترکیب کے مطابق ادا کریں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ نا واپس پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور دوسرے دن آپ کو فرائض کا ہی پتہ نہ ہو ایک دن آپ بیٹھے تو پرانی مجید کے دس پارے پڑھ لیں پر پھر مہینہ بھر آپ کو پرانی مجید کو چھونے کا بھی وقت نہ ملے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ ہی ہمیں اپنے روزانہ کے اعتبار روزانہ کے معمولات بنائیں کہ میں نے کس وقت اور کتنی تلاوت کرنی ہے کس وقت میں نے گھر کا فلاں کام کرنا ہے کس وقت میں نے تصویر ہاتھ کرنی ہے کس وقت میں نے نوافے ادا کرنے ہیں اپنے اعمال کو ترتیب دیں اور وہ اعمال ایسے رکھیں کہ آپ جن کو روزانہ کی بنیادوں پر کر سکیں جو آپ کو تھکا نہ دیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکا دیں اتنا تھکا دیں کہ دوسری عبادت کرنے کے لیے آپ ہی باقی نہ رہے ایسا نہیں بلکہ دین اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان کے لیے بہت ہی راحتیں اور بہت ہی آسانیاں ہیں آپ اتنی حدیث پڑھتے ہیں یقیناً انسان کا دماغ کھل جاتا ہے کہ اسلام کن کن پہلو پہ نظر ڈالتا ہے اور کیسے کیسے رقطے بتاتا ہے اور کتنی آسانی ہے اس کے اندر جو اس چار دیواری کے اندر آ جاتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو جاتا ہے ہر قسم کی پریشانی سے اسلام, اسلام اسے بچاتا ہے ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے ہر وقت کام میں بھی نہیں لگا رکھتا اسے کیسے سارے کام کرو لیکن دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے چار دیواری نہیں بنانے چار دیواری کے اندر رہتے ہو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے باہر نہیں جانا اس لیے اپنی زندگی میں روزانہ کے اعتبار سے رکھیں اطمینان قلب نصیب ہوگا آپ کے گھر میں ہوں گی آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی آپ کی اولاد پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوگا آپ کے بہن بھائیوں پر اچھا اثر مرتب ہوگا آج جو ہم لوگ پریشانیوں کا شکار ہے ہمارے گھروں میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں طرح طرح کی پریشانیاں ہیں انسان سوچ نہیں سکتا اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات اور بھی ہوں گی لیکن یہ بھی ہے کہ آعمال کی کمی ہے قرآن مسجد کی تلاوت کوئی کرتا ہی نہیں بس زیادہ سے زیادہ فرائض کی حد تک بس اپنے فرائض ادا کر لیتے وہ بھی جیسے کسی پر احسان جتلا رہے ہوں اس لیے روزانہ کے اعتبار سے اپنی زندگی میں رکھیں بلے آپ ایک رو پڑھیں قرآن مسجد کا لیکن روزانہ پڑھیں اس لیے جس کا پہلے سے معمول ہے تو بہت خوب بہت اچھی بات جس کا معمول نہیں ہے آج سے اپنا معمول بنا لیں آج سے کہ آپ نے روزانہ کی بنیادوں پر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کرنا ہے اسی طرح اپنی نمازوں میں نوافل کے لیے وقت اور لیمٹ مقرر کرنی ہے مثلاً زور کی نماز کے ساتھ آپ نے دو رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اصل سے پہلے آپ نے سنتیں پڑھ لینی ہیں مغرب کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ دو رکعت نوافل پڑھ لیں زیادہ ہے تو چھ رقطیں پڑھ لیں اب آپ گے عشاء کی نماز سے پہلے بعد آپ نوافر پڑھ لیں اور کوشش کریں تحجت کے لیے اٹھ سکتے ہیں اٹھ جائیں توجت پڑھ لیں نہیں ہو سکتا تو کم از کم فجر کی نماز ادا کریں اس طرح کا معمول بنا لیں صبح کی نماز کے بعد اس وقت عام طور پر کوئی کام نہیں ہوتا اور بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور بھی گھر کی کوئی مصروفیات نہیں ہوتی نماز کے فوراً بعد اپنی معمول میں رکھیں پرانے مجید کی تلاوت اس کے بعد اپنی معمول کی تسبیحات ہونی چاہیے کم از کم روزانہ کے اعتبار سے سو مرتبہ استغفار ہو کسی طرح سو مرتبہ ضرور شریف ہو سو مرتبہ کوئی بھی ذکر ہو لا الہ الا اللہ کریں یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھ لیں سبحان اللہ ولا الہ الا الحمد للہ باقی جو بھی آپ کے لیے مناسب اسی طرح ذکر ایک ایسی چیز ہے احباز کے اندر جس کے لیے کسی اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کسی اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اور مزے کی بات یہ کہ یہ کبھی بھی منع نہیں ہے नमाज نماز ہے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پاک ہونا ضروری ہے ہمارا وزن بھی پاک ہو ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہو پھر یہ کہ نماز کے لیے خاص ہے کھڑا کیسے ہونا ہے رکو کیسے کرنا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے وغیرہ یہ ساری پابندیاں ہیں نماز کے لیے لیکن ذکر کے لیے اگر آپ پاک نہیں ہیں پھر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ کے کپڑے نہ پاک ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ بیٹھے ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ چل رہے ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ بیٹھے ہیں تب بھی ذکر کر سکتے ہیں حتا کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں کوئی توہین نہیں ہے اور فضائل کتنے ہیں انسان کو قلبی نور حاصل ہوتا ہے جو انسان ذکر کرتا ہے اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے امان کی طرف دل لگنے لگ جاتا ہے ورنہ کیا ہے دل ایسا باغی ہوا ہوتا ہے کہ امان صالحہ کی طرف بالکل ممی نہیں کرتا لیکن جب ذکر ہوگا زبان پر اوا اوا چلے گا اوا ہی کا نام ہوگا پھر امان صالحہ کی طرف دل راغب ہوتا ہے دل مائل ہو جاتا ہے ورنہ آپ دیکھیں گے کبھی کبھی انسان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ باقی نواز فرائض کو بھی نہیں کرتا ادا کرنے کو اتنا باغی بن جاتا ہے اس لیے, اس دل کو نرب کرنے کے لیے اگر ہے تو ذکر ہے ہاں مجھے اللہ نصیب ہوگا نہیں, نہیں تصویہات کے لیے ذکر अस्कार کے लिए کچھ بھی ضروری نہیں ہے وزو تو دور کی بات ہے وزو تو دور کی بات ہے بقیہ حالت میں بھی ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اثکار کیا جا سکتا ہے آ رہی ہے ذکر و ادکار ہر حال میں हाल جا سکتے ہیں ہر حال میں کبھی بھی ان کی کوئی پرابلم نہیں کسی حال میں بھی ہاں مجید کی تلاوت بطور تلاوت کے وہ نفاقی کی حالت میں جائز نہیں ہے بغیر اردو کے اگرچہ وہ بھی جائز ہے زبانی جب کی جائے ہاں قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے جی جی بالکل تمام کے تمام اثر ہے آداب اپنی جگہ لیکن ذکر اکار جتنے بھی ہیں حتیٰ کہ اگر قرآن مجید کیانے مجید کی کوئی آیت بھی بطور ذکر کے کی جائے پڑھی جائے تو وہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے نا اس لیے بہت ساری خواتین ان مسائل میں ایسا کچھ میں نہیں ہے ذکر و اداکار تمام کے تمام حالات میں کیا جا سکتا ہے بغیر کے بغیر باقی کے ہر حال میں اور ہر کیفیت میں کیا جا سکتا ہے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے ہر حال میں اس لیے ذکر کبھی نہ چھوڑے فکر کرتے رہے کرتے رہے جتنا ہو سکتا ہے کرتے رہے اگر آپ کوئی دماغی کام نہیں کر رہے ہیں تعلیم و تعلم کا سیکھنے سکھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں <coughs> کوئی اور کام کر رہے ہیں ہاتھ سے کام کر رہے ہیں دماغی طور پر آپ زیادہ مصروف نہیں ہے آپ اپنے کام کرتے ہوئے بھی ذکر کرتے رہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں یقین مانی کہ جس کی کوئی حد نہیں جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ سونا بن جائے گا ذکر اتنی ویسی فضول چیز تو نہیں ہے اس لیے اللہ کی یاد ہو اللہ کا ذکر ہو اللہ تو احبال کا جو واقعا. ایک دن کے صوفی نہیں بننا ایک دن کے نمازی نہیں ایک دن کے روزے دار بھی کہ ایک مہینے میں تو بڑا جوش آیا اور روزے ہی روزے رکھے اور اگلے پورے دو مہینے بیمار اور ایک دن نمازوں کا من کیا اور پوری رات جا کے اور اگلا پورا ہفتہ بیمار کے پرائز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکے یہ غلط ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی مصروفیات کا خیال رکھیں اور اس کے بعد آپ عبادات کریں لیکن ایسے طریقے پر جس کو اس کو بھی چھوڑیں اللہم صلی علی محمد بس یہ بھی ٹھیک ہے اور لمبا کریں تو مجید اللہ مبارک علی محمد آل محمد کما بارک علی ابراہیم, علی ابراہیم انکا حمید مجید جو انسان کثرت سے درو شریف پڑھتا رہتا ہے حضرت تعالیٰ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب فرماتے ہیں جمعہ کی رات اور جمعے والے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو ارے بات سمجھ جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد جس جگہ پہ انسان عصر کی نماز پڑھے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک خاص ضرور ہے اللہ صلی سعیدنا مرتبہ پڑھے تو انسان کے اسی سال کے گنا باپ ہوتے ہیں اسی طرح جو آدمی جمعورک کی تلاوت کرتا ہے اگلے آئندہ جمعے تک اللہ تبارک سے محفوظ رہے گا پندرہ پارے سے میں شروع ہوتی ہے پندرہ پارے کے بیچ میں سے قریب سولہویں پارے میں جا کر سورہ مریم پر ختم ہوتی ہے سورت الکا ہر ایک کو چاہیے کہ جمعہ والے دن اس کی خلا ہوتی ہے غروب سے پہلے پہلے اور اسی طرح اثر کے بعد علی محمد وسلم تسلیمن کی درو شریف پڑا کرے اثر کے بعد تسلی مرتبہ ٹھیک ہے تو بات باقی ہے کہ اپنے روزانہ کی زندگی میں درو شریف ہونا چاہیے اور کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر جانا ہے اللّہ علی محمد اللہ علی محمد ٹھیک اور پڑھنا چاہتے ہیں تو جو بھی کئی سارے دروج ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سید نبل محمد وسلم و ولیہ براہ جو آپ کو آسان لگے پڑھتے رہیے ٹھیک ہے جی تو مختصر دروج آپ کو سمجھ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب سے مختصر کہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد کے لئے یہ بھی ٹھیک ہے اور نماز اللہ دروج شیف پڑھیں تو سب سے بہتر ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو خلاصہ نام یہ ہے کہ اپنی زندگی کے جو اعمال ہوں وہ ایسے ہوں کہ جو روزانہ کی بنیادوں پر کیے جا سکے اپنے آپ کو بہت زیادہ امال کر کر کے تھکا نہیں دینا ایک اور دوسرا یہ کہ جو اعمال اپنی زندگی میں ہوں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے روزانہ کی بنیادوں پر ہونا چاہیے آپ سب آہٹ کرتے ہیں نا کب روزانہ کی بنیادوں پر انشاءاللہ شاء پرانے مجید کی تلاوت کریں گے اور ذکر و اسکار اپنی زندگی میں ڈالیں گے یقین جانیے روحانیت آپ کو نصیب ہو آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں آپ کی اولادوں میں برکتیں رکھیں گے آخر ہم اس معاشرے میں کیوں کمزور پڑ گئے آخر محمد بن قاسم کی بھی تو کوئی ماں تھی نا محمد بن قاسم کو بھی تو کسی ماں نے جنا تھا جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کو بھی تو ماں نے جنا تھا آج کی ماں اس طرح کی اولادیں پیدا کرنے سے قاصر کیوں ہیں وہ دن میں دس دس پندرہ پندرہ اور پورا پورا, پورا مجید ایک ایک دن میں تلاوت کرتے تھے جیسے ہی حمل ہوتا تھا تو ہر اس کام سے احتراز کرتی تھی کہ جس میں تھوڑی سی قباہت بھی ہو حمل کی بات کر رہا ہوں ہر اس کام سے بھی احتراز کرتی تھی خواتین کہ جس میں تھوڑی سی بھی قباہت ہو ناجائز اور حرام ہونا دور کی بات پھر جب بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کے زمانے لڑکپن کے زمانے تک اس کو کبھی کسی ایسی چیز کا سامنا نہیں کرنے دیتے ہیں کہ جو برا ہو اور نہ اس کے سامنے کبھی ایسا فیل نہ ایسی بات کی جاتی تھی آج کیا ہے آج طرح طرح کے ڈرامے ہیں اور فلندینی ہے چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہے اور مائیں اس وقت تک اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ وہ بالکل پاک اور نہ ہو جائے اب دیکھیں نا اب کیا ہے اب تو بچے کی پرورش بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب وہ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھے گی تو تب ورنہ سے بچے کی خبر ہی نہیں اوہ ڈرامے کی قسط ضائع ہو جائے بچے کا خیال کوئی اور لے کے وہیں بیٹھے ہوں گے وہیں بچے وہی بوڑھے وہی جوان سب بیٹھے ہوئے ہیں شرم شرمحیا کا ذرہ نہیں ہے. اگر آج ہم پستی کا شکار ہوئے ہیں تو یقین جانی اس کی بنیادیں یہی ہے شرمحیا کا جنازہ ہم میں سے نکل چکا ہے اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں معاشرے کے اندر اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو خدا کی قسم خواتین کر سکتی ہیں باقی کوئی نہیں کر سکتا چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو چاہے وہ بہن کے روپ میں ہو چاہے وہ دی کے روپ میں جس رنگ و روپ میں ہو اگر عورت بہتر ہے تو معاشرہ سدھر گا نہیں تو نہیں دیکھ لیں گھر میں دیکھ لیں اگر ایک والد ہو ایک طرف دوسری طرف والدہ ہو اولاد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک سو دس فیصد بھی اگر ماں غلطی پر ہوگی تب بھی ساری کی ساری اولاد ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر بچوں کی پرورش ماں کرتی ہے اس کی پوری ذہنیت بچے میں منتقل ہوتی ہے ماں کی ہوتی ہے باپ اگر اپنے ددر اور اپنی راہ پر چلانا بھی چاہے تو بہت زیادہ مشکل ہے کہیں کہیں خال خال آپ کو دنیا میں یہ واقعات ملیں گے اس لیے اگر معاشرے کے اندر ایک مرد سدھرتا ہے یا وہ دیندار بنتا ہے تو صرف اور صرف مرد ہی دیندار بنتا ہے مرد ہی سدھرتا ہے بس لیکن اگر ایک عورت سدھرتی ہے ایک عورت اگر دیندار بنتی ہے تو پوری کی پوری نسل سدھرتی ہے اور پوری کی پوری نسل دیندار بنتی ہے اس لیے معاشرے کے اندر اگر کردار ہے تو وہ ساتھ کا جس قدر ہے اس قدر مرد کا کبھی بھی نہیں ہے اس لیے آپ میری بہنیں ہو اور آپ سے دس بدستہ گزارش ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کریں اور اپنی اولاد کی تربیت اس کی تربیت کی عمر اس کی تربیت کریں بس اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی اولاد بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کی وجہ سے آپ کا شوہر بھی ٹھیک ہو انشاءاللہ اس لیے اپنے آپ کو اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کریں اور پھر اپنی اولاد کی بھی خیر خواہش چاہیں ان کا بھی خیال رکھے ہو ہر چیز کا چھوٹی چھوٹی برائی سے بچائیں بچوں کا بہت زیادہ को رکھتے بچے ہر چیز کو کیچ کرتے ہیں بچوں کے سامنے بریم گلوچ یہ چیز ان چیزوں سے بھی اجتراف کرے بچہ بات حمل بھی ان چیزوں کے اثرات کو قبول کرتے ہیں یاد رکھیے گا جی احب الحاض نے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں ادب وا جو ہمیشہ ہو انقلاح اگرچہ کم ہو اللہ تبارک پتع بھی آپ سب کو بھی مدعمت کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق قطع فرمائے جو کہا سن اللہ تبارک وطالع مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کرو و ہی سے رکھیں